أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين اللہدین یوقیم نصلا و نکات و حم بل آخرتم یوقین الا ہدم رب و اولافل سر لکمان مکی صورت ہے صورت الصافات کے بعد نازل ہوئی ہے ستاون نمبر نزولن اور مصحف کی ترتیب میں قرآن کریم کی اکتیسویں صورت ہے صورت الروم کے بعد لگی ہے سور روم کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے جن میں سے پہلا ربط سورہ روم میں دعوے توحید پر عقلی دلائل تھے تو اس صورت میں عدل ثلاثہ عالت توحید ذکر ہو رہے ہیں تینوں قسم کے دلائل توحید پر عقلی نقلی اور وہی یا سورہ روم کی آیت نمبر سینتالیس میں فرمایا و کان حقن علینا نسر المومنین تو اس صورت میں فرما رہے ہیں آیت نمبر پانچ میں الائی کا علا ہدب ربہم و اوائی کا جب اللہ کی امداد مومنوں کے ساتھ ہے تو یہ مومن مفلحون ہیں کامیاب ہے سورہ روم میں ترغیب لقرآن تھی تو یہاں بھی اولن قرآن کریم کی ترغیب ہے سورہ روم کے آخر میں فرمایا ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو یہاں آیت نمبر ستارہ حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے وصبر صبر کیجئے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے صبر کیجئے سورے انکبوت میں جہاد کا حکم تھا تو سورے روم میں بشارت تھی غلبے کی تو اس صورت میں سورہ لقمان میں فرما رہے ہیں کہ جہاد ب طرز لقمان کرو حضرت لقمان کے طرز اور طریقے کار کو اپناؤ یا روم کے آیت نمبر اکتیس میں فرمایا والا تکون من المشرکین مت ہو جاؤ تم مشرکوں میں سے تو اس صورت میں آیت نمبر تیرہ میں فرما رہے ہیں ان نشر کا لزلم کیونکہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے صورت کا دعویٰ اسبات و بلا دلت اسلاسہ اللہ کی توحید کا اثبات تین قسم کے دلائل کے ساتھ آقلی نقلی اور وہی صورت کی ابتدا میں چار صفات قرآن کی اور چار قرآن والوں کی ذکر ہو رہی ہیں اور یہ ترغیب ہے علی القرآن الفلامیم کتاب الحکیم الف اللہ خوب جانتا ہے ان حروف کے معانی کو تل کا آیا کتاب الحکیم یہ آیتیں ہیں کتاب کی حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہو دوں لل یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے للمحسنین نیکی کرنے والوں کے لیے <coughs> الذین محسنین وہ لوگ ہیں یقیمون صلاطا جو پابندی کرتے ہیں نماز کی ویتون زکاتا اور دیتے ہیں زکات و ہم بلاخرتی اور یہ ہے آخرت پر یہی یقین رکھنے والے الائی کا علا ہدمربیم و الای کا المفلحون یہ لوگ ہدایت پر ہیں ان کے رب کی طرف سے اور یہی ہیں یہ لوگ یہی ہیں کامیاب ومین ناصم یشتری لہ الحدیث یہ زجر ہے منکرین قرآن کو اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں میں یشتری لہ الحدیث جو پسند کرتے ہیں لے لیتے ہیں آپس باتیں اللہ والحدیث الحدیث انقت و میں امام ماوردی مانا کرتے ہیں مراد اس سے شبہات شرکیہ ہے شرکیہ شبہات اللہ کی توحید پر حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے لاہول حدیث کلوما شغلک عن عبادت اللہ وان کتاب اللہ الحدیث ہر اس چیز کو کہتے ہیں شغلک عن عبادت اللہ وان کتاب اللہ جو تمہیں مشغول کر دے اللہ کی عبادت اور اللہ کی کتاب سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لاہول حدیث واشباہی ہی, ہی لاہول حدیث یہ غنا ہے موسیقی ہے واشباہی ہی اور موسیقی کی طرح دوسری چیزیں وہ نات جو گانوں کے طرز پہ ہوتی ہے واشباہی ہی, ہی اب بڑی بات کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حمان صرف موسیقی نہیں ہوا ہی ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سوتانی ملعنانی دو آوازیں لانتی ہیں سو تو عند رن ایک بانسری کی آواز خوشی کے وقت دوسری وہ سوتا عند مصیبہ اور دوسری نوحے کی آواز ویر مصیبت کے وقت رینا وہ جو راک سے ہوتے ہیں گاتے تو یہ دونوں سوتانی ملعونانی سعود مزمار عند نامہ و سعود رنت ان مصیبہ ابن مسعود ردی اللہ تعالی ہو سے روایت اللہ الحدیث محماتی کلا حدیثیلا لاہول حدیث ہی امای الحی عمات یہ وہ ہے جو تمہیں مشغول کر دے اہم اصول سے قرآن سے دین سے دین کے اصول اور اہم شعبوں سے کل <تصفح> احادیث لدی جیسے وہ احادیث لہ جس کے لیے کوئی سند اور بنیاد نہ ہو وہ غرائب نوادرات اسرائیلیات وغیرہ یہ اللہ الحدیث ہے وہ امین ان سی میشتری لاہ الحدیثی لاہ بغیر علم اور بعض لوگوں میں سے وہ ہے جو لیتے ہیں آبس باتیں لیود عن سبی اللہ ہی بغیر علم لام للعاقبت ہے تو مانا لازمی انجام یہ ہوا کہ گمراہ ہو گئے اللہ کی راہ سے بغیر علم کے بغیر دلیل کے اور یا لام تعلیلیہ ہے تو مانا متعدی کرو لیود اس لیے لیتے ہیں اللہ الحدیث کے گمراہ کر دے لوگوں کو آن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے بھی غیر علم من بغیر علم کے بغیر دلیل کے ویت تخا اور پکڑتے ہیں اللہ کی اس کتاب کو مسخروں کے ساتھ اس علم کو اللہ کی کتاب کو لائی کلم آزاب مہین یہ لوگ ان کے لیے عذاب رسوا کرنے والا شرمندہ کرنے والا وئی داتلا علیہ آیا تنا و اور جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیت تو یہ پھر جاتا ہے تکبر کرتا ہوا کالم یسما آہا گویا کہ اس نے نہیں مانا ہے اس کو یا لم یسمع نہیں سنا ہے اس کو سما بمانے اطاعت اطاط اور سما بہ سننا کن نہ فی ازون ہی وقرا گویا کہ اس کے کانوں میں بھاری پن ہے قرآن کے سننے سے فبشرہ بعذاب ہو بھی علیم تو خوشخبری دے دو اس کو دردناک عذاب کے ساتھ بشرو تحق من فرمایا خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے لیکن اسے جہنم کے عذاب کی خوشخبری دے دو ان لهم جنات النعیم بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ان کے لیے جنتیں ہوں گی نعمتوں والی بشارت ہے خالدین افیہ ہمیشہ ہوں گے اس جنت میں وعد اللہ حقا یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا اور یہ اللہ ہے غالب اور حکمتوں والا خلق سماواتی بھی عمد آمدن پیدا فرمایا ہے اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے تو دیکھتا ہے اس کو تو دیکھتا ہے نا اللہ انتل من, من, من فضلم من رسولیا فقلت له فضبار فد ہوا اللہ ہی فراؤن الذي کا نباغیہ فکولہ لہو حل ان تصوی بلاوت عزت تقلت کماہ یہ آسمان تو نے بنایا ہے بغیر آمدن ترون اللہ نے پیدا کیا ہے اسمان کو یہ دلیل عقلی تھی بغیر ستونوں کے تو دیکھتا ہے اس کو والقا فلاردی روا اور اللہ نے رکھے ہیں اس زمین میں بڑے بڑے پہاڑ ان تھمی دبی کم اللہ تھمی دبی اس لیے کہ یہ زمین نہ ہلے تم پر وب صفیحہ منکل داب اور اللہ نے بکھیرے ہیں اس زمین میں ہر قسم کے زندہ سر وانزلام منسما ایمان غائب سے التفات متکلم کی طرف اسے تفنن کہتے ہیں اور نازل کیا ہے ہم نے اوپر سے برسائی ہے ہم نے اوپر سے بارش فہم فیہا من کلی زوجن کریم تو اگاتے ہیں ہم فی اس زمین میں ہر قسم کے جوڑے تازہ تازہ کریم کثیر المنافع بہت منفعت منفات اور فائدوں والے آذا خلق اللہ یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے فارونی ماذا خلق اللہ من مندونی ہی تو دکھا دو مجھے کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جو اللہ کے سوا ہے مندونی تمہارے اولیاء تمہارے بزرگان تمہارے معبودین انہوں نے کیا پیدا کیا ہے ذرا دکھا تو دو مطالبہ تھا دلیل کا کے سے بلی بل فی نفی مبین بلکہ ظالم ہیں گمراہی ظاہر میں ظاہر گمراہی میں ہے ظالم والینہ لکمان الحکمت اور یقیناً دی تھی ہم نے حضرت لقمان کو الحکمت دانشمندی لقمان ابن باعورہ یہ روم میں رہتا تھا اور ایوب علیہ السلام کا بھانجا تھا ابن اخت ایوب اس نے داود علیہ السلام سے بھی علم حاصل کیا تھا بعض نے لکھا ہے یہ غلام حبشی تھا بہت ہوشیار تھا جابر جافی سے روایت ہے یہ نبی تھا حالانکہ یہ راوی کمزور ہے اس کی نبوت میں اختلاف ہے قرآن میں دو شخصیات ایسی ذکر ہے جن کی نبوت میں اختلاف ہے ایک ذوالقرنین اور ایک حضرت لقمان اسی لیے وہ شاعر کہتے ہیں وہ ذلقرنین علم یورف نبی یا کدا لقمان الفظر من جد ذوالقرنین کے بارے میں یقینی یہ پتہ نہیں کہ وہ نبی تھے اسی طرح حضرت لقمان بھی ہیں تو تم جھگڑے سے اپنے آپ کو بچاؤ اس کے ان کے بارے میں لڑائیاں جھگڑے نہ کرو من درمن ہاں اتنا ہے کہ ایک نیک آدمی تھا موحد نبوت یقینی دلائل سے ثابت نہیں اور ہوشیار اور عقل من بھی تھا اس کے مالک نے ایک دن اسے کہا جا کے کہ میرے لیے اچھا گوشت لے کے آؤ تو وہ زبان لے کے آیا کچھ ٹکڑا دل کا بھی لے کے آیا جانور کے گوشت مالک نے اسے کہا جاؤ میرے لیے سب سے برا گوشت لے کے آؤ خراب تو پھر بھی زبان اور دل کا تھوڑا سا ٹکڑا لے گیا تو اس نے کہا بھائی یہ کیا جب میں نے اچھا کہا تھا تو بھی تو یہی لے کے آیا تھا جب میں نے برا کہا تو بھی تو یہی لے کے آیا کیوں یہ اچھا ہے کہ برا ہے تو حضرت لقمان نے کہا لسان الفتانسفن و نسف جنانی ہی صورت الحمی و آدھا انسان زبان ہے اور آدھا اس کا دل ہے اس زبان اور دل کے علاوہ تو گوش اور خون کا مجموعہ ہے جب یہ زبان اور دل اچھی ہو جائے تو انسان اچھا ہو جاتا ہے اور جب یہ زبان اور دل خراب ہو جائے تو انسان برا ہو جاتا ہے تو یہ سب سے اچھے بھی ہیں سب سے خراب بھی ایک دن اس کے مالک بادشاہ کے پاس کوئی تحفہ لے کے آیا وہ تحفہ ایسے پھل کا تھا جس کا ذائقہ تو کڑوا تھا لیکن اس کا اثر اور تاثیر بہت اچھی تھی تو بادشاہ نے وہ تحفہ سب پہ تقسیم کر دیا سارے وزراء مشیرین بیٹھے تھے انہوں نے جب لیا اور اسے کاٹا اور کھایا تو سب کے حلق میں رہ گیا انہوں نے گرا دیا کسی نے چھوڑ دیا کسی نے تھوک دیا لیکن لقمان سب سے کم عمر بیٹھ کے مزے سے وہ کھا رہے ہیں تو لوگ حیران ہیں کیونکہ بچوں کی قوت ذائقہ اور حساسیت کمزور ہوتی ہے قوت ذائقہ زیادہ ہوتی ہے وہ کڑوی چیزیں نہیں کھا سکتے بڑوں کی نسبت لیکن لقمان اس پھل کو مزے لے لے کے کھا رہا ہے تو بادشاہ نے پوچھا خود بادشاہ نے بھی اسے تھوک دیا تھا لقمان کیا تیرا یہ پھل کڑوا نہیں ہے تو لقمان نے مسکرا کے کہا جناب کڑوا تو ہے تو پھر کیوں اس طرح مزے لے لے کے کھا رہے ہو تو لکمان نے کہا میں نے اس پھل کے کڑوے پن کو نہیں دیکھا ان ہاتھوں کی عظمت کو دیکھا ہے جن ہاتھوں سے یہ پھل مجھے ملا ہے ساری زندگی اس ہاتھ سے میٹھی چیز ہی ملی مجھے تو اگر آج یہ کڑوا مل گیا تو اسے میں تھوک دوں پھینک دوں تو ان ہاتھوں کی بے ادبی اور ہتک ہو جائے گی تو میں نے یہ کڑوا پھل کھانے کا ارادہ اس لیے کیا ہے کہ جن ہاتھوں سے یہ مجھے ملا ہے ان ہاتھوں کی بے حرمتی نہ ہو لوگ حیران ہو گئے حکمت حکمت کسے کہتے ہیں حدیقت العلوم میں حکمت کا تعریف ہے الحکمت و العلم النافع ولام الصالح و اخلاصائم حکمت کہتے ہیں علم نافع عمل صالح اور اخلاص دائم کو یہ تین باتیں ناف علم صالح عمل اور اخلاص دائم یہ تینوں باتیں مل جائیں تو اسے حکمت کہتے ہیں سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ امام راغب اسفہانی کا قول ذکر کرتے ہیں قال الراغب ہیل معرفت الموجودات فعل الخیرات حکمت کہتے ہیں موجودات کی معرفت کو اور نیکیوں کے کرنے کو معرفت موجودات و فعل الخیرات موجودات کی معرفت اور نیکیوں کے کرنے کو حکمت کہتے ہیں زاد المسی میں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حکمت العلم و والبیان بیان